اعوذ من وکلوا اللہ حلالا طیبا اللہ به مؤمنون اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو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 يبين الله لكم آياته لكم اللہ تمہارے بلا ارادہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا لیکن ان قسموں پر ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوط باندھ لیں چنانچہ اس کا کفارہ دس مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہنانا ہے یا ایک گردن مطلب غلام آزاد کرانا ہے پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے تین دن کے روزے رکھنا ہے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو إنما الخمر رجس من عمل تفلحون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بے شک شراب اور جوا آستانے اور فال نکالنے کے تیر سب گندے کام ہیں اور شیطان کے عمل سے ہیں بس تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف قسم جس کو عربی میں حلف یا یمین کہتے ہیں جن کی جمع احلاف اور ایمان ہے تین قسم کی ہیں پہلی لغو دوسری غموس تیسری ماقدہ لغو وہ قسم ہے جو انسان بات بات میں عادتاً بغیر ارادہ اور نیت کے کھاتا رہتا ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں غموس وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے یہ کبیرہ گناہ بلکہ اکبر القبائر میں سے ہے شرن اس کے لیے کفارہ نہیں مقدہ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ ہے جو آگے آیت میں بیان کیا جا رہا ہے پھر اس کھانے کی مقدار میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے اس لیے اختلاف ہے البتہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جس میں رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے والے کے کفارہ کا ذکر ہے ایک مد تقریباً دس چھٹانک فی مسکین خوراک قرار دی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کفارہ جمع ادا کرنے کے لیے پندرہ سا حجوریں دی تھیں جنہیں ساٹھ مسکینوں پر تقسیم کرنا تھا ایک سا میں چار مد ہوتے ہیں اس اعتبار سے بغیر سالن کے دس مسکینوں کے لیے دس مد 6 سیر یا چھ کلو خوراک کفارہ ہوگی بحوال ابن کثیر پھر لباس کے بارے میں بھی اختلاف ہے بظاہر مراد جوڑا ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے بعض علماء خوراک اور لباس دونوں کے لیے عرف کو معتبر قرار دیتے ہیں بحوال ابن کثیر پھر بعض علماء قتل خطا کی دیت پر قیاس کرتے ہوئے لونڈی غلام کے لیے ایمان کی شرط عائد کرتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آیت میں عموم ہے مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے پھر یعنی جس کو مذکورہ تینوں چیزوں میں سے کسی کی طاقت نہ ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے یہ روزے اس کی قسم کا کفارہ ہو جائیں گے بعض علما پے درپے روزے رکھنے کے قائل ہیں اور بعض کی نزدیک دونوں طرح جائز ہیں پھر یہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم ہے پہلے اور دوسرے حکم میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی لیکن یہاں اسے اور اس کے ساتھ جوا پرستش گاہوں یا تھانوں اور فال کے تیروں کو رجس پلید اور شیطانی کام قرار دے کر صاف لفظوں میں ان سے اجتناب کا حکم دے دیا گیا ہے علاوہ ازئیں اس آیت میں شراب اور جوا کے مزید نقصانات بیان کر کے سوال کیا گیا ہے کیا اب بھی بعض آؤگے یا نہیں کیا اب بھی باز آؤ گے یا نہیں جس سے مقصود اہل ایمان کی آزمائش ہے چنانچہ جو اہل ایمان تھے وہ تو منشائے الہی سمجھ گئے اور اس کی کتی حرمت کے قائل ہو گئے اور کہا انتہینا ربنا مطلب اے ہمارے رب ہم بعض آ گئے بہوالے مسند احمد دوسری جلد صفحہ نمبر 351 لیکن آج کل کے بعض دانشور کہتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام کہاں قرار دیا ہے اور پھر اس میں ایک شعر کہتے ہیں برے عقل و دانش ببا گریست مطلب یعنی یہ یعنی شراب کو رجس پلیدی اور شیطانی عمل قرار دے کر اس سے اجتناب کا حکم دینا نیز اس اجتناب کو باعث فلاح قرار دینا ان مشتحدین کے نزدیک حرمت کے لیے کافی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک پلید کام بھی جائز ہے شیطانی کام بھی جائز ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اجتناب کا حکم دے وہ بھی جائز ہے اور جس کی بابت کہے کہ اس کا ارتقاب میں فلاح اور اس کا ترک فلاح کا باعث ہے وہ بھی جائز ہے ان اللّہ و ان الََََََََََََََا کیا خوب اجتہاد اور فہم قرآن ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک چاہتا ہے شیطان کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے پھر کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو وا اطیع اللہ و اطیع الرسول واحذر فان تولیتم فاعلموا ان ما على رسولنا البلاغ المبين اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط کرو پس اگر تم حق سے پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کہ جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف کھول کر پہنچا دینا لازم ہے بس اگر تم حق سے پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف کھول کر پہنچا دینا لازم ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں جب وہ آئندہ پرہیزگاری اختیار کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک عمل کریں پھر وہ پرہیزگاری گاری پھر وہ پرہیز رہیں اور ایمان پر جمے رہیں پھر وہ پرہیز گار ہی اور پھر وہ پرہیز گار ہی اور پھر وہ, گاری, اور پھر وہ گاری ہی اپنائیں اور نیکی کریں اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے الذين آمنوا لا الله الصيد الله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب فمن اعتدى بعد جو ایمان لائے ہو اللہ ضرور تمہیں کچھ اس چیز کے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہوں تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے پھر اس کے بعد جو حد سے گزر گیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے ومن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُم هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامٌ لِّيَذُوقَ وَبَالًا أَمْرُهُ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالًا أَمْرُهُ عفى الله عما سلف قوم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو اور تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر اس حالت میں شکار مارے تو جو جانور اس نے مارا ہوا مارا ہو اسے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے مویشیوں میں سے فدیہ دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے کریں گے یہ فدیہ بطور قربانی کعبہ پہنچایا جائے گا یا اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کیا جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کیا اور جو کوئی دوبارہ وہی وہ حرکت کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ شراب اور جوئے کے مزید معاشرتی اور دینی نقصانات ہیں جو محتاج وضاحت نہیں ہیں اسی لیے شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے اور جوا بھی ایسی بری لت ہے کہ یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی اور بسا اوقات رئیس زادوں اور بشتنی اور پشتنی جاگیرداروں کو مفلس و قلاش بنا دیتی ہے آدن اللّہ منہما پھر حرمت شراب کے بعد صحابہ بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کیے ساتھی پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہماری کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید یا ویسے ہی فوت ہو گئے جب کہ وہ شراب پیتے رہے ہیں تو اس آیت میں اس شبہ کا اضالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان و تقویٰ ہی پر ہوا ہے کیونکہ کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی پھر شکار عربوں کی معاش کا ایک اہم عنصر تھا اس لیے حالت احرام میں اس کی ممانعات کر کے ان کا امتحان لیا گیا خاص طور پر حدیبیہ میں قیام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ رضی اللہوں کے قریب آتے لیکن انہیں لیکن انہیں ایام میں ان چار آیات کا نزول ہوا جن میں اس سے متعلق احکام بیان فرمائے گئے پھر قریب کا شکار یا چھوٹے جانور عام طور پر ہاتھ ہی سے پکڑ لیے جاتے ہیں اور دور کے یا بڑے جانوروں کے لیے تیر اور نیزے استعمال ہوتے ہیں اس لیے صرف ان دونوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے لیکن مراد یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو اور جس چیز سے بھی شکار کیا جائے احرام کی حالت میں ممنوع ہے پھر امام شافی رحمہ اللہ نے اس سے مراد صرف ان جانوروں کا قتل لیا ہے جو معقول اللحم ہے یعنی جو کھانے کے کام آتے ہیں دوسرے بری جانوروں کا قتل وہ جائز قرار دیکھتے ہیں لیکن جمہور علماء لمحہ کے نزدیک اس میں کوئی تفریق نہیں معقول اور غیر معقول دونوں قسم کے جانوروں میں اس میں شامل ہیں دونوں قسم کے جانور اس میں شامل ہیں البتہ ان موزی جانوروں کا قتل جائز ہے جن کا استثنا احادیث میں آیا ہے اور وہ پانچ ہیں کوا چیل بچھو چوہا اور باولہ کتا بہوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر 1198 سو اٹھانوے مالک پہلی جلد صفحہ نمبر 328 حضرت نافع سے سانپ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کے قتل میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے بہوالِ ابنی کثیر اور امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے بھیڑیے درندے چیتے اور شیر کو قلب عقور مطلب کاٹنے والے کتے میں شامل کر کے حالت احرام میں ان کے قتل کی بھی اجازت دی ہے بہوال ابن کثیر پھر جان بوجھ کر کے الفاظ سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ بغیر ارادے کے یعنی بھول کر قتل کر دے تو اس کے لیے فدیہ نہیں ہے لیکن جمہور علماء کے نزدیک بھول کر یا غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو فدیہ واجب ہوگا متعمدن کی قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے بطور شرط نہیں ہے پھر مساوی جانور یا اس جیسے جانور سے مراد خلقت یعنی قد و قامت میں مساوی ہونا ہے قیمت میں مساوی ہونا ہے جیسا کہ احناف کا مسلک ہے مثلا اگر ہرن کو قتل کیا ہے تو اس کی مثل مساوی بکری ہے نیل گائے کی مثل گائے ہے وغیرہ وغیرہ البتہ جس جانور کا مثل نہ مل سکتا ہو وہاں اس کی قیمت بطور فدیہ لے کر مکہ پہنچا دی جائے گی پھر کہ مقتول جانور کی مثل مطلب مساوی فلاں جانور ہے اور اگر وہ غیر مسلی ہے یا مثل دستیاب نہیں ہے تو اس کی اتنی قیمت ہے اس قیمت سے غلہ خرید کر مکہ کے مساکین میں فی مسکین ایک مد کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے گا احناف کے نزدیک فی مسکین دو مد دو مد ہیں پھر یہ فدیہ جانور یا اس کی قیمت کعبہ پہنچائی جائے گی اور کعبہ سے مراد حرم ہے بہوال فتح القدیر یعنی ان کی تقسیم حرم مکہ کی حدود میں رہنے والے مساکین پر ہوگی پھر او مطلب یا تخیر کے لیے ہے یعنی کفارہ اطعام مساکین ہو یا اس کے برابر روزے دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا جائز ہے مقتول جانور کے حساب سے طعام میں جس طرح کمی بیشی ہوگی روزوں میں بھی کمی بیشی ہوگی مثلا محرم احرام والے نے ہرن قتل کیا ہے تو اس کی مثل بکری ہے یہ فدیہ حرم مکہ میں ضبح کیا جائے گا اگر یہ نہ ملے تو ابن عباس رضی اللہ عنما کے ایک قول کے مطابق چھ مساکین کو کھانا یا تین دن کے روزے رکھنے ہوں گے اگر اس نے بارہ سنگا سامبھر یا اس جیسا کوئی جانور قتل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے اگر یہ دستیاب نہ ہو یا اس کی طاقت نہ ہو تو بیس مسکینوں کو کھانا یا بیس دن کے روزے رکھنے ہوں گے یا ایسا جانور شترمرغ یا گورخر وغیرہ قتل کیا ہے جس کی مثل اونٹ ہے تو اس کی عدم دستیابی کی صورت میں تیس مساکین کو کھانا یا تیس دن کے روزے رکھنے ہوں گے بحوال ابن کثیر پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ صَيِّدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيِّدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُومًا تحشرون تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے جعل اللہ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اور حرمت والے مہینے اور حرم والی قربانی اور پٹوں والے جانوروں کو بھی حرمت دی ہے یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف سعید ان سے مراد زندہ جانور مچھلی وغیرہ جو سمندر سے شکار کیا جائے اور تا منہ سے مراد سمندر کا وہ مردہ جانور مچھلی وغیرہ جو سمندر میں رہتا ہو اور وہیں پر مر جائے اور پھر اسے سمندر یا دریا باہر پھینک دے یا پانی کے اوپر آ جائے جس طرح کے حدیث میں بھی وضاحت ہے کہ سمندر کا مردہ حلال ہے تفسیر کے لیے ملاحظہ ہو تفظیر کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر اور نیر الاوتار آٹھویں جلد صفحہ نمبر 165 وغیرہ پھر کعبہ کو بیت الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی حدود میں شکار کرنا درخت کاٹنا وغیرہ حرام ہے اسی طرح اس میں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہو جاتا تو اس سے تعرض نہیں کیا جاتا تھا اسے قیام الناس لوگوں کے قیام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے سے اہل مکہ کا نظم و انصرام بھی صحیح ہے اور یہ ان کی معاشی ضروریات کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے اسی طرح حرمت والے مہینے رجب ذلقیدہ ذلحجہ اور محرم اور حرم میں جانے والے جانور الحدیہ اور القلائدہ بھی قیام الناس ہیں کہ ان تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ کو مذکورہ فوائد حاصل ہوتے تھے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون رسول کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہوبی کہہ دیجئے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو حیرانی میں ڈال دے پس اے عقلو والوں تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ یا ایہہ الذین امنو لا تسالو عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم وان تسالو عنها حين ينزل القرآن تبدلکم عف الله عنها والله غفور حلیم اگر جو ایمان لائے ہو ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بہت حوصلے والا ہے قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا پھر ان باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حم ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون اللہ نے نہیں بنایا کسی کو بحیرہ اور نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام اور لیکن یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف الخبیسو ناپاک سے مراد حرام یا کافر یا گناہگار یا ردی یا ردی الطیب پاک سے مراد حلال یا مومن یا فرمابردار اور عمدہ چیز ہے یا یہ ساری ہی مراد ہو سکتی ہیں مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں خبص مطلب ناپاکی ہوگی وہ کفر ہو فسق و فجور ہو اشیاء و اقوال ہوں کثرت کے باوجود وہ ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن میں پاکیزگی ہو یہ دونوں کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ قبص کی وجہ سے اس چیز کی منفات اور برکت ختم ہو جاتی ہے جب کہ جس چیز میں ناپاکیزگی ہوگی اس سے اس کی منفات اور برکت میں اضافہ ہوگا پھر یہ ممانعت رضور قرآن کے وقت تھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے مسلمانوں میں سے مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی درآں حال یہ کہ اس سے قبل وہ حلال تھی بحوال صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر 7299 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2358 پھر کہیں اس کوتاہی کے مرتکب تم بھی نہ ہو جاؤ جس طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ہر سال آپ خاموش رہے اس نے تین مرتبہ سوال دہرایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہاری استطاعت میں نہ ہوتا بحوالۂ صحیح مسلم حدیث نمبر 1337 و مسند احمد پہلی جلد 255 نمبر صفا و سنن ابی داود حدیث نمبر 1721 و سنن النسائی حدیث نمبر 2620 و سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2885 اس لیے بعض مفسرین نے آف اللہ عنہ کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس چیز کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں کیا ہے پس وہ ان چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے بس تم بھی ان کی بابت خاموش رہو جس طرح وہ خاموش رہا بہوال ابنی کثیر ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو بائیں الفاظ بیان فرمایا كان ترخت کم فن کمنگ وقتیا اہم بہوال صحیح مسلم حدیث نمبر تیرہ سو سینتیس مطلب تمہیں جن چیزوں کی بابت نہیں بتایا گیا تم مجھ سے ان کی بابت سوال مت کرو اس لیے کہ تم سے پہلے امتوں کی ہلاکت کا سبب ان کا کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف بھی تھا پھر یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے ان کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں حضرت سعید ابن مصیب سے صحیح بخاری میں اس کی تفسیر اس طرح نقل کی گئی ہے بحیرتن وہ جانور جس کا دودھ دوہنا چھوڑ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ بتوں کے لیے ہے چنانچہ کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا صاحب وہ جانور جسے وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے اسے نہ سواری کے لیے استعمال کرتے اور نہ بار برداری کے لیے بار برداری کے لیے وصیلہ وہ اونٹنی جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوئی ہوتی اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھی مادہ ہی پیدا ہوتی ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ مل گئی ان کے درمیان کسی نر سے تفریق نہیں ہوئی ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے اور حام وہ نر اونٹ ہے جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوتے اور نسل کافی بڑھ جاتی تو اس سے بھی بار برداری یا سواری کا کام نہ لیتے اور بتوں کے لیے چھوڑ دیتے اور اسے وہ حامی کہتے اسی روایت میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے لیے جانور آزاد چھوڑنے والا شخص عامر بن و عامر خزائی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 4623 آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اس طرح مشروع نہیں کیا ہے کیونکہ اس نے تو نظر و نیاز صرف اپنے لیے خاص رکھی ہے بتوں کے لیے یہ نظر و نیاز کے طریقے مشرکوں نے ایجاد کیے ہیں اور بتوں اور معبودان اور باطلا کے نام پر جانور چھوڑنے اور نظر و نیاز پیش کرنے کا یہ سلسلہ آج بھی مشرکوں میں بلکہ بہت سے نام نہاد مسلمانوں میں بھی قائم وجارها أعاذنا الله منه ثم الله تعالى فرماتها وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون اس آیت کی اور دیگر آیات کی تفسیر اگلے آڈیو میں کرتے ہیں